رائے جسے اپنی رائے اچھی لگنے لگی وہ گمراہ ہو گیا اور جو اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنے لگا وہ پھسل گیا اور جس نے لوگوں پر بڑائی کی وہ ذلیل ہوا